الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنوا بالله ورسوله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ودورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم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 اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر اولا اکام الصدی یہاں دونوں امکانات ہیں اور دونوں ہی تفاسیر ہیں ایک یہ کہ آپ اولا کا حم پر رک جائیں تو ترجمہ ہوگا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر رسولوں پر ایمان لائے وہی صدیقین ہیں اور پھر ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے واؤ اس استنافیہ کے ذریعے کہ جہاں تک شہدہ کا تعلق ہے وہ تو اپنے رب کے پاس ہے ٹھیک اور دوسری اس کی تلاوت میں ترتیب کا بیان یہ ہے کہ آپ اس طرح پڑھیں کہ اولا کا ہم صدیقوں و یہی لوگ صدیقین اور شہدائیں ہیں کس کے ہاں یہ صدیق اور ہیں یہاں اِندہ سے مراد اِند اور سے مراد اللہ کے نزدیک اللہ کے ہاں ٹھیک ہے یعنی و شہدا و میں اندہ مکانی ہے رب تو خیر مکان میں نہیں ہے لیکن شہداء اندہ ربیم کا مطلب ہوگا شہداء خاص اپنے رب کے عرش کے پاس ہیں ٹھیک ہے یعنی وہاں وہ حدیث علماء نے قوڑ کی کہ ان ارواح الشہدائی فی بطونی او فی جو فی طیور خضر تسرح فی الجنت حیث تشا ثم تأوی الى قنادیل معلقہ تحت العرش ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا شہداء اندہ ربیم سے مراد اندہ العرش ہو گیا ب اور اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں اور شہدا شمار ہوں گے وہ رسول ہی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی اللہ کے ہاں ان کے رب کے ہاں صدیقین اور شہدہ ہیں تو اس سے کیا پتا چلا جو بھی صاحب ایمان ہے وہ صدیق اور شہیل ہے اور دوسری جو وقف ہے دوسرا وقف ہے اس کے اعتبار سے جو بھی ایمان لا اللہ اور اس کے رسول پر وہ صدیق ہے لیکن سب شہداء نہیں ہیں شہداء کچھ خاص لوگ ہیں اشہدا اُندوربیم اللہ ددینہ استشہدوفی سبیلّہ قطیلوفی سبیلّہ شہدا ہوں بات باتیں ہو بات با رہی ہے کہ نہیں وہ عند او اندوربیم اور اس چونکہ اس صورت میں خاص نور کا بیان ہے نا نورم یسینا دیم تو یہاں اجر کے ساتھ ایک اضافی بات نور بھی بتائی اور جگہوں پر ہے لحم اجرحم اندوربیم لہم اجرم و نور اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سورت کے آخر میں بھی کہا جائے گا نور اور پھر اسی سے جیسے ہم نے فلمی تفصیل میں پڑھ رہے تھے کہ وہ نور جو دل میں داخل ہوتا ہے سورہ زومر میں بھی نور کا بیان تھا تو یہاں بھی آپ نور کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کا بیان ہے یعنی دنیا کی حقیقت اللہ کی راہ الفاق قصم قصاوت قلبی سے نکلنے کا طریقہ یہ سب باتیں جو ہیں وہ دل کا نور ہے اور آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جو فجر کی نماز کے لیے جب آپ تشریف لے کر جاتے تھے اندھیرے میں تو کیا دعا پڑھتے تھے اللہ محمد عالفی قلبی نورا وفی بصری نورن وفی سمی نورن وفی لسانی نورن وفی تحتی نوراً فی فوقی میری ہڈیوں کو میرے بالوں کو نوراً وجالی نور آ اور مجھے بھی نور بنا رہا ٹھیک ہے وہ اندھیرے میں جا رہے ہیں نا اندھیرے میں فجر کی طرف جا رہے ہیں تو نور کی دعا ہے اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا بشر فِي الظُّلُمَاتِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ نور التام يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو اندھیروں میں چل کر مسجد کی طرف جاتے ہیں کس کی خوشخبری دیں بن نور اتام یوم القیامہ سوجاری کہ کی نہیں کیونکہ فجر اور عشاء کی نماز اصل میں مراد ہے حدیث میں نا ان اف کال الصلاواتی عال المنافقی العشاء و الفجر تو وہ دونوں نمازیں دونوں نمازوں کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ اندھیرے میں چل کے جاتے ہیں تو اندھیرے میں چل کے جانا مسجد کی طرف نور تام کا باعث ہے بہرحال تو نورم تو گویا آپ اندھیرے میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو نور کی دعا کر رہے ہیں ٹھیک ہے کفربو بھی آیا اصحاب الجہیم بات واضح ہے الائی کا اسحاب اب آپ دیکھیے کیونکہ پیچھے کساوت قلبی کا بیان تھا اور ہم جیسے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو علاج بتایا نا موت اور تلاوت قرآن تو تلاوت قرآن وہاں بھی آیا وہاں بھی دنیا کی حقیقت تھی یہاں تلاوت قرآن کہاں ہے آئیے پیچھے بتائیے کہاں یہ تلاوت قرآن یعنی کساوت قلبی ہاں آگے ذکر اللہ واما نزل من الحق واما نزل من الحق سے مراد قرآن مجید بات بات ہے نہیں تو یہاں دنیا کی حقیقت آ گئی فعل فیل امر ہے للوجوب امام غزالی علیہ الرحمٰ فرماتے احا میں کہ اے لموں سے پتہ یہ چلا کہ دنیا کی زندگی کی ایسی حقیقت کا جاننا کہ جس سے دنیا پر آخرت کو ترجیح حاصل ہو جائے ایسا علم فرض عین ہے کیا ہے فرض عین کیونکہ اس میں فرض کفایا چل نہیں سکتا چل سکتا ہے کے نہیں چل سکتا ہے. یعنی ایسا علم کہ جس کی بنیاد پہ انسان آخرت کو دنیا پر ترجیح دے اس میں کفایت کوئی نہیں ہے یہ تو ہر شخص سے مطالبہ ہے ہر شخص سے مطالبہ ہے یہی ہے نا تو پھر ہر شخص سے جب مطالبہ ہے تو ایسا علم جس کے نتیجے میں یہ ترجیح حاصل ہو جائے جس کے نتیجے میں آخرت محبوب تر ہو جائے دنیا سے ایسا علم حاصل کرنا یا دنیا کی اتنی حقیقت جان لینا ہر انسان پر فرض ہے اور اسی کو وہ علم کیا کہتے ہیں معاملہ علم معاملہ کیا ہے یہی علوم ہے جس کے ذریعے خدا محبوب ہوتا ہے دنیا کی حقیقت کھلتی ہے یہ سب کیا ہے فرض عمار ہے علم فکر فرض کفایا ہے نماز سب پر فرض ہے نماز کے سوا سب چیزیں سب پر فرض نہیں ہے لیکن یہ بات فرض ہے اے ٹھیک ہے تو اے علم کا مفول بھی جو جملہ اسمیہ ہے اس نے دو مفعولوں کی جگہ لے دی ہے کیونکہ علیمہ یا علموں کے دو مفول آتے ہیں دنیا حقیرتا مثلا دنیا کو حقیر جان لو تو یہاں کیا آرہا ہے جملہ اسمیاں آ رہا ہے آگے ان الحیات النیا جاننا کیا ہے یہ جاننا ہے تم نے یہ جو انما اور انما ہے نا یہ ایک ہی ہے انما جملے کے شروع میں آتا ہے انما بیچ میں اب ایلمو ہے تو اس کا مفول بھی ہی ہے نا تو انما ہو گیا یہ انما حرف حسر بھی کہلاتا ہے لیکن اس کی جو کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ انا اور ما سے مل کے ہوئی ہے اننا اور انا حروف مشبہ بالفعل فیل میں سے ٹھیک ہے کہ نہیں اسی میں سے ما لگتا ہے اس کو یہ حرف ہے اس کو کہتے ہیں ما کافا ما کافا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ اننا کو اس کے عمل سے روک دیتا ہے جیسے آگے آ رہا ہے نا اگر آپ ما نہ لگائیں تو ہونا چاہیے انیات دنیا انیا تنیا لو ہے وہ منصوب ہونا چاہیے تو یہ جو اننا کے بعد ما آتا ہے یہ دو کام کرتا ہے ایک تو یہ کافہ ہوتا ہے تکف انا من العمل عمل سے روک دیتا ہے دوسرا کام یہ کرتا ہے اس کے اندر حسر کا مفہوم پیدا کرتا ہے تو جو یہ انما ہے اور انما بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ترجمہ یہ ہوگا جان لو کہ بس دنیا کی زندگی بس دنیا کی زندگی یعنی حسر بھی پیدا ہو گیا دنیا کی زندگی بس یہ ہے. حسر جو ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا انما میں جو معصور علیہ ہوتا ہے جس پر حسر واقع ہو رہا ہوتا ہے وہ مؤخر ہوتا ہے تو اصل میں کیا ہے دنیا کی زندگی لعب و لہو کے سوا کچھ نہیں دنیا کی زندگی محصور ہے کس پر معصور علیہ کیا ہے لعب و لہو زینت اور تقافر, تفاخر تفاخر تقافر تو یہ, ہے یہ جو آیت ہے اس کی عمومی تفسیر اب یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ ادوار زندگی کا بیان ہے لیکن سب سے پہلے یہ تفسیر بیان کی تھی سیدنا امام رازی نے علیہ اب بہت سے مفسرین بیان کرتے ہیں لیکن امام رازی نے یہ بتایا تھا کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ لائب و لحب و زینت الوفا قرآن بین قم ادوار خمسہ ہیں ادوار ہیں انسان کی زندگی میں کیونکہ شروع میں لعب ہے بچپن میں مراحقت بلوغ کے قریب جو ہے یا بلوک کے بعد لہو ہے پھر زینت ہے زینت شباب کی جو دور شباب میں زینت ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک دوسرے پر فخر ہے جب شباب سے آگے نکل کر کہلت کی عمر کی عمر ادھیڑ عمری نہیں ہوتی اکثر علماء کا خیال ہے تیس سال سے آگے کہلت کی عمر ہوتی ہے تیس سال سے آگے اس لیے کہ کہا نا یو کلیم و کہلن مہد اور کہل میں خطاب کریں گے تو وہ کہہ رہے ہیں حضرت عصہ کہل میں خطاب کر کے گئے ہیں کب گئے ہیں وہ دنیا سے رخصت ہوئے اسرائیلی روایت کے مطابق تینتیس سال کی عمر میں تینتیس سال کی عمر میں وہ کہولت کو پہنچ چکے تھے پہنچنے والے ہیں. تو یہ ہے تو دنیا خیر کیا بتا رہا تھا کہولت شروع ہوتی ہے تو تفاخر ہے اور جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ہرس و حوث میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یاما اثنان قوماسنان الہرس تو پھر تقاصر تو کہا گئی یعنی شباب کے بعد تفاقر اور تکاثر بس ایک ساتھ چلتا ہے شروع میں کچھ تفاقر ہے تو اس کے بعد تکاثر کمپٹیشن اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا کس چیز میں فی الم والی و اللہ اور اللہ میاں نے فرمایا کا مسالی اور پھر آخر میں ہو من چھٹی بہر تو ان اے علم کو لائب کیوں کہتے ہیں اس کو بچپنا کیوں کہا گیا لیکن اور لہب میں کیا فرق ہے لہف جو ہے دونوں مزدر ہیں دونوں کیا ہیں مزدور اور مزدر آ رہا ہے تو مبالغہ ہے سمجھا رہی یہ کہ مزدر کے ذریعے خبر آئے یا مزدر کے ذریعے وصف آئے تو کیا ہوتا ہے مبالغہ ہوتا ہے یعنی آپ کے الرجل و عدل کا مطلب یہ عدل یعنی عدل میں ابل میں ٹھیک ہے جیسے آپ کے اللہ اللہ کا نام کیا ہے العادل اور اللہ کا نام کیا السلام سلام کیا ہے مزدر سلیم السلوم ابھی ہم نے پڑھا سلا... کہاں پڑھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا سلام مبالغہ کے لیے آیا ہے ابھی پیچھے پڑھا تھا نا سورج عمر میں کل آ... ہی پڑھا صفا بل مزدری و رجسلام ورج الرجل سلیم کا مظہر سلیم السلام السلام السلامت و, و سلم لعب جو ہے وہ لائب یلا کا مصدر ہے لائبو لعب لائبن اور لہب مزدور ہے لہ لاحی غافل کرنا ہے اصل میں لعب لعب اس لعب کو کہتے ہیں کہ جو بچپن میں کھیلا جاتا ہے اور جس کو کھیلتے ہوئے لعاب نکل رہا ہوتا ہے لعاب بھی اسی سے ٹھیک ہے یسیل اللعب الطفل اللہ یا دری مشغول ان فی لائی مشغول ان فی لائی تو اپنے کھیل میں مشغول ہوتا ہے اس کو کوئی کہیں نہیں ہوتی ناک بہ ہے کہ کچھ بہ ہے کچھ مشغول ہے وہ لعب ہے اچھا لعب میں بچہ غافل ہوتا ہے لعب میں ابھی بتاؤں گا غافل ہوتا ہے لائب میں غافل نہیں ہوتا کیوں غافل نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ کسی شے کا مکلف ہی نہیں ہے جب وہ مکلف نہیں ہے تو کسی شے جس میں اس کو مشغول ہونا چاہیے تو اس سے غافل بھی نہیں ہو سکتا وہ سمجھا رہی ہے کہ نہیں وہ حالت غفلت میں ہو ہی نہیں سکتا حالت غفلت میں بالغ ہوتا ہے کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے یا قریب البلوغ ہوتا ہے یا بعد بلوک تو اب وہ مکلف ہے لہذا اگر وہ کھیل کود میں پڑے گا تو اس کے اندر غفلت اور لاحف کا ایلیمنٹ ہے سمجھا رہی کہ نہیں تو لغت کے اعتبار سے بھی یہ بات کبھی ہے کہ لائب بچپنا ہے اور لحف جو ہے وہ بچپن نہیں ہے وہ لڑکپن ہے ٹھیک ہے اور لڑکپن جو ہے وہ لڑکپن کا مطلب بالغ نہ ہونا نہیں ہے پندرہ سال کی عمر میں امام ابو حنیفہ علیہ رہمہ فرماتے ہیں اگر کوئی علامت بلوغ نہ بھی ظاہر ہو تو وہ بال شمار ہوگا علامت بلوغ اس پر ظاہر ہو جائے تو وہ جب سے ظاہر ہوگی تب سے بالغ ہے وہ گیارہ سال ہے وہ بارہ سال ہے وہ چودہ سال ہے لیکن اگر بالفرض اس پر علامت بلوک ظاہر نہیں ہوئی لڑکی ہے یا لڑکا دونوں کے لیے ان کے یہاں مدت کیا ہے سال تو ہمارے ہاں تو پندرہ سال کا کہتے ہیں بچہ ہے کرنے تو فجر میں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے وہ اسی طرح مکلف مکلف ہے جس طرح پچہتر سال کا آدمی مکلف ہے اس میں ہمارا فرض ہے نا اس کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے لڑک پن لڑک پن کوئی شہدی ہوتی ہے پندرہ سال کی عمر میں سن صنفتح ہو رہے تھے آپ کہیں لڑک پن ٹھیک ہے سترہ سال کی عمر میں تو لعب کیا ہے لعب بچپنا ہے لہب کیا ہے جس میں انسان رافیل ہو لہا کے ساتھ ان کا سلا تھا لاد ذکر اللہ تو للہ کا مطلب مشغول کہ نہیں تو وہاں وہ سے کچھ پتہ نہیں ہے لیکن بہر بلوغ ہے کیونکہ اگر آپ اس کو اس طرح لیں گے کہ جس میں وہ مکلف ہو چکا ہے اور غافل ہوگا تو پھر وہ بلو ہے چودہ سال پندرہ سال سمجھ جس کو ہم لک کہتے ہیں آج کل عربی میں اس کو مراحقہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مراحق کون ہے چودہ پندرہ سال کا ہو گیا اس کو کیا کہتے ہیں مراحقہ ٹھیک ہے اس کے بعد اور بڑا ہو گیا تو اب وہ فتن ہے اٹھارہ سال کا ہے انیس سال بیس وہ فتح ہے سمجھ آ رہی ہے پھر وہ شاب ہے بیس سال سے اوپر نکل گیا ٹین ایج سے آ کے وہ شاب ہے تیس سال میں پہنچ جائے تو کاہل ہو گیا وہ تو نہیں کر سکتے کال ہو گیا کہل کہتے ہیں ٹھیک تو قاہل بھی ہو جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اردو والا قاہل سستو کاہل سیون اسٹیجز اچھا آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں تطابق ہاں وہ بھی ہوں گی کوئی سیون اسٹیجز آپ بہت ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی زندگی آپ کس زاویے سے زندگی کو دیکھ رہے ہیں اس زاویے سے تقسیمات بڑھتی چلی جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ ایک خاص زاویے سے تقسیم ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے بھی یہاں تقسیم نہیں کہا یعنی یہ تو انٹرپریٹیشن ہے یہ کوئی نس قطع ہی نہیں ہے اس لیے کہ ابھی ہم نے کل ہی پڑھا ہے کہ واو مطلق جمع کے لیے ہوتا ہے ترتیب کے لیے نہیں ہوتا یہاں واو ہے یعنی ثم ثم لہب زینت اگر یہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں ترتیب ہے لیکن یہاں یہ نہیں ہے تو مطلق الجمََ ہے اچھا مطلق الجم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں ترتیب نہیں ہو سکتی نہیں اس میں ترتیب ہو سکتی ہے لیکن وہ سیگے سے افز نہیں ہو رہی ہوتی ہے اسے اور دلیل سے افز ہوگی ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ٹھیک ہے سر قرآن اس طرح نہیں ہے یعنی پرانے مجید میں یہ مثال تو بہت سی جگہوں پہ ہے کمس علی غیثی سورج زمر میں پڑھی المترا اور سوریہ یونس میں غذرب لحموم مسئلہ دنیا سوریہ کہف میں غرب لحم مثلاً خیات دنیا یہی مثال ہے واٹر سائیکل جس کو آپ کہتے ہیں واٹر سائیکل نہیں سوری کون سائیکل ہوگا یہ پلانٹ سائیکل جو بھی ہے لائف تو سائیکل. لائف سائیکل اس کے ذریعے دنیا کی زندگی کی مثال ہے لیکن یہ بات یہی ہے بس اس طرح کس طرح اور یہ آیات بھی اس وقت نادل ہو رہی ہے نہیں ہے اور گویا اس میں کچھ ہو سکتا ہے دنیا کی محبت کا ایلیمنٹ بھی ہو رہی ہے چیزیں بھی تو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تو بس یہی ہے اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں یہ کوئی نہیں اس طرح نہیں طے ہو سکتا ہو سکتا ہے کسی کا آہد زینت جو ہے وہ چالیس سال تک چل رہا ہو ٹھیک ہے پینتالیس سال تک چلے اور کوئی جو ہے وہ ذرا مند ہو تو وہ زینت کو سکپ کر کے ڈائریکٹ تفاقر میں پہنچ جائے زیادہ عقل مند ہوگا بہرحال جو زینت کو سکپ کر کے تفاخر کیونکہ امام غزالی نہیں رہنا فرماتے ہیں کہ جو صفات ہوتی ہے نا فخر خیال تکبر وجو اپنے آس پاس کے لوگوں پر فوقیت اقران پہ یہ بہرحال کھانے پینے اور زینت اور ظاہری شہوت اور اس طرح کی چیزوں سے صفات کے اعتبار سے آلہ ہے یعنی جو شخص محض شہوات میں مبتلا ہے اور ایک شخص شہوتوں کی فکر نہیں کر رہا ظاہری ٹیپ ٹاپ کی بھی فکر نہیں کر رہا اسے اس فکر ہے کہ میں بلند ہوں کسی اعتبار سے وہ شخصیت کے اعتبار سے آلہ ہے اس شخص سے کس شخص کس کا, کا؟, کا. فخر ہاں نقصان تو زیادہ ہے لیکن یہ شخص کمال حاصل کرنے کے لیے فضائل حاصل کرنے کی زیادہ اہلیت رکھتا ہے مثال کے طور پر اسے کسی وقت ہدایت مل جائے تو اس کے اندر کمالات حاصل کرنے اور فضائل حاصل کرنے کی صلاحیت اس شخص سے زیادہ ہے کہ جس کی توجہ اس طرف نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ اس شخص کو ہدایت ملے تو اس کا کمال پھر اسی شخص کی شاخلہ کے مطابق اس سے ادنا رہ جائے سمجھا رہی ہے کہ نہیں اس سے ادنا رہ جائے ہاں لیکن اگر آپ کہہ دونوں کو ہدایت نہ ملے تو زیادہ خطرناک یہ بڑا درست ہے لیکن اگر شخصیت کے اعتبار سے ہدایت مل جائے تو کون آلہ ہے یہ آلہ ہے کمعدن فلبی وفلغ خیال فل اسلامی سوری خیال فل جاہلیت خیال فل اسلام بس ایک شرط کے ساتھ اضاء اذا سور اذا فقہ یہ مراد ہے تماشا کہا بچے سے دی ہم لگے ہوئے ہیں یہی بات بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم دنیا کو مطابل غرور کی حیثیت سے دیکھ رہے ہو یعنی مطالع قرور کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر دنیا اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک آردی پن بھی ہے وہ آردی پن آگے آ رہا ہے وہ بھی بتاتے ہیں ٹھیک بالکل وغیرے فرمائش بھی ہے بیچ میں راج زبائش نمائش فرمائش فرمائش کے مطلب ہے مزید کی خواہش وہ ٹھیک لہ لین اچھا زینا میں ایک تو مرحلہ بار وہ جو ہم نے بتا دیا وہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک یہ کہ دنیاوی زندگی زینت ہے تو زینت کے دو معنی ہوتے ہیں زینت کا ایک معنی ہوتا زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو اس سمے یہ مذہب نہیں ہے یہ سب خوبصورتی کے لیے استعمال خوبصورت بننے کے لیے نہیں وہ تزین ہے سمجھا رہی تزین یا تزین تزین اور زینت کیا ہے خوبصورتی ہاں لیکن زینت کے دو لغت میں مانے ایک یہ کہ قبیح شیک کو چھپایا جائے تو وہ بھی زینت ہے کبھی شے کو چھپا دیا جائے خوبصورتی سے وہ بھی زینت ہے یا خوبصورت شے کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جائے وہ بھی زینت ہے دنیا سمجھ آ رہی ہے دنیا کے لیے جب زینت استعمال ہوتا ہے تو اس کے قبح باطنی باتنی کو چھپانے والی اشیاء کے لیے وہ خوبصورت اشیاء جو دنیا کی حقیقت کو چھپا دے جیسے فرمائے المال والبنون البنہ زینت الحیات دنیا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے تو لہٰذا اس اس میں مشغول ہو کے انسان دنیا کی حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے انا جعلنا ما یہ بھی آیا لها احسن عملا تو اس اعتبار سے بھی زندگی ہے تو یہ فرمائے ہے کھیل بھی ہے اس میں کود بھی ہے زینت بھی ہے بات باز ہو رہی ہے کہ نہیں اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرحلۃ العم و حل انسان و بینتی شاہ رحو یب یوجم النفس ہوں وہ یقوم و امام الماعتی طویلا شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دیر تک اپنی عبادت کے لیے ازغذا آئین چینی شکست خوب شد کیا ہے اسباب, اسباب خود بینی شکست تو فرمایا و تفاخ بیک جی فرمائیے ابھی تو مراد کر ہاں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ زندگی کا ایسا جزوق ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا یہ تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پوری اس وقت موجود ہے مجھے اور آپ کو غافل رکھنے کے لیے آپ کو زندگی کے بڑے بڑے حقائق پر غور نہ کروانے کے لیے کہیں کچھ سوچنا نہ شروع کر دے لہذا گدھے کی طرح پانچ دن کام کرو اور دو دن انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس میں سوچ بچارنا شروع ہو جائے سمجھا رہی ہے تو لہٰذا سوچانا شروع ہوگی تو آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے ڈپریشن میں چلے جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ سرمایہ داری جو ویل چل رہا ہے جس سے سب کچھ نکل رہا ہے پیسے نکل رہے ہیں وہ جب آپ ڈپریشن میں جائیں گے تو آپ صحیح طرح کام نہیں کر سکیں گے ختم ہو جائے گا سارا کچھ ڈپریشن میں تو آپ کو جانا چاہیے کیونکہ اگر آپ غور کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو پتا جائے گا بالکل بے معنی ہے سب کچھ کچھ بھی نہیں ہے تو لہذا یہ تو اس کو عربی میں کہتے ہیں قطاع اللذہ یہ قطاع اللذہ جدید یعنی یہ زینت ہے کیوں یہ جدید عدمیت جو ہے نا عدمیت عربی میں کہتے ہیں نہل ازم کو جس میں کسی شے کا کوئی معنی نہیں ہے آپ اس کو چھپانے کے لیے ایک پردہ ہے جو ضروری ہے اگر یہ اٹھا لیا جائے تو سب لوگوں کی آنکھیں کھل سکتی ہیں ٹھیک ہے دروم بین ہی نہ شروع ہو جائے لہٰذا انہوں نے سب کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں لگا دیا تو اس میں یہ ہے فٹ بال ایک ریلیجن ہے اس میں پھر یہ کھیل کود ہے اس میں پھر موبائل ہے اس میں گیجٹس ہیں اس میں سب کچھ ہے یہ سب اسی لیے ہے کہ انسان اس بھیانک چہرے کو دیکھ نہ سکے بہت بھیانک چہرہ ہے مغربی تہذیب کی حقیقت کا سمجھا رہی ہے کہ نہیں لہذا وہ اگر کسی کو نظر آ جائے گا تو بڑا مسئلہ ہے نا تو ایک پوری انڈسٹری انسانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے وہ میڈیا ہے ایک پوری انڈسٹری ان کو ہر وقت کھیل کود میں مشغول رکھنے کے لیے بالکل جس طرح آپ کرتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں پولٹری فارمس جو جدید بنے ہوتے ہیں کنٹرول قسم کے کیا کہتے ہیں ان کو کنٹرول شیڈ اس میں جاتے ہیں تو ہر چیز ایک مقدار کے مطابق ہوا کتنی دینی ہے پانی کتنا دینا ہے دانا کتنا دینا ہے سب کنٹرول ہوتے ہو سکتا ہے مرغیاں بے چار اندر سمجھ تو وہ تو سمجھ نہیں کھانا پینا بھی آ سب کنٹرول ہے ان کو ایک خاص طریقے پہ پرورش ان کو دی جا رہی ہے کہ ان کا گوشت زیادہ چڑھے اور بکے وہ اور چاہے ہڈیاں ان کی بالکل فارغ رہ جائیں اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکیں اور وہ کیوں اس لیے کہ کھلانا ہے اسی طرح انسانوں کی پوری تربیت اسی کنٹرول شیڈ کے اصول کے تحت ہوتی ہے کہ بھائی ان کو ہم نے ایک پروڈکٹ نکالنی ہے انسان کی اور اس نے آ کے فٹ ہونا ہے اس نے اس پورے نظام میں کام کرنا ہے پرزہ بن کے پرزہ بن کے ہی زندگی گزارنی ہے لہٰذا شروع سے لے کر آخر تک پورا نظام تعلیم نکالتا ہے وہ چوزا وہ جو چوزا شروع میں دیا جاتا ہے وہ چوزا نکل کے آ جاتا ہے وہ بالکل کنٹرول شیڈ کے اصول کے تحت ہوتا ہے مقدار بھی اس کو وہی دی گئی وہ پڑھایا بھی اس کو خواب بھی اس کے مینوفیکچرڈ ہوتے ہیں خواب کیا دیکھنے آپ نے آپ سمجھ رہے ہیں میرا خواب ہے انجینئر بننا آپ کا خواب تھوڑی وہ تو انہوں نے آپ کو خواب دکھایا آپ نے کہا میرا خواب ہے ٹھیک ہے سب اس طرح ہو رہا ہے تو یہ انٹرٹینمنٹ جو انڈسٹری ہے یہ بنیادی اس میں کردار ادا کرتی ہے اس پورے فلسفے میں اس میں میڈیا کا الگ کردار ہے ان کا الگ کردار ہے وہ جتنی بھی سرمایہ دارانہ یا دجالیت والی نارمز ہیں اور قیم ہیں ان کو انجیکٹ کیسے کرنا ہے اسی کے ذریعے انجیکشن ہو رہی ہے جس طرح آپ ٹیكے ٹیکے نہیں آتے وہاں ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک سب کو ٹیكے لگائے جاتے ہیں مرغیوں کو اے سب کو ٹیكے لگتے ہیں تو اسی طرح یہ انجیکشن ہوتی ہے انڈوكٹرینیشن ہوتی ہے سب, ٹیک, سب کو ٹیکے سب كو ٹیكے لگ رہے ہیں ڈپٹ اور اس کے مطابق ان كی جو ہے وہ سب كچھ نفسیات ہیں تو مرغی كو نہیں پتہ ہوگا وہ تو آزاد سمجھ رہی ہے تو یہ نہ کہ انسان کی فطرت میں کوئی کھیل کود لکھا ہوا ہے ایک ہے انسان کی فطرت میں ایک جائز کھیل کود ہے وہ جائز کھیل کود وہ کوئی اس کو پروفیشن بنانا نہیں ہے وہ اس میں صبح شام ایک کرنا نہیں ہے وہ کیا ہے اللہ کے نبی سم نے فرمایا رنگ ولوب ساعتا فسا فن القلوب, القلوب تمل الابدان کیا حدیث ہے دلوں کو راحت پہنچایا کرو کبھی کبھی ساعتا فسات دل بھی بور ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ نے مسعود فرماتے فرمت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخولنا نہ بلغتی مخافت سلامتی علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہمیں واز نہیں کہتے تھے بلکہ اس میں کچھ چھوڑ دیتے تھے کہیں ہم بور نہ ہو جائیں اس لیے حضرت عبداللہ نے مسعود ہفتے میں ایک درد دیتے تھے جب ان سے کہا گیا آپ روزانہ بیان کیا کریں تو انہوں نے یہ حدیث سنا دی ٹھیک ہے تو ساعت فساعت کا مطلب ہے آپ اس کھیل کود سے عبادت پر مدد لینا چاہتے ہیں یعنی آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں آپ عقیدے کی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ حدیث پڑھ رہے ہیں بوریت شروع ہو گئی ناول پڑھیں لیکن اب ناول آپ کیوں پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ اس بوریت کو ختم کیا جا سکے دل دوبارہ نشاعت کا شکار ہو تاکہ میں دوبارہ کوئی کام کی ش پڑھ سکوں تو وہ ناول پڑھنا بھی عبادت ہے لیکن ناول ہی پڑھا جائے اور وہ پڑھنا خود مقصد ہو جائے ایک دن میں دس دس ناول ہم لوگ پڑھا کرتے تھے ایک دن میں دس دس ناول تو پھر وہ اسی طرح ہوگا پھر وہ کیا ہے وہ پھر وہ پوری ایک انڈسٹری ہے۔ دیگر. تو اس طرح ہے ربع القلوب ساعتن ف ساعتن فعل الانسان ان يخرج من مدينته لكي يستريح لكي يستجم اس کو کہتے ہیں رحلت استجمام رحلت الاستجمام کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ اپنے اپ کو ذرا تروتازہ کرنا تو رحلت الاستجمام بہت ضروری ہے۔ ان يخرج الانسان الى البر او الى الصحراء او الى المناطق الجبليه ويشوف الطبيع نہیں ہے كذلك فلنخرج في الربيع <تربیح> <تربیح> ربیع میں تروی ہن نفس اس کو نظہ بھی کہتے ہیں فلحانتی اویتن ٹھیک ہے اس کو سعر بھی کہتے ہیں عرب اس کو جو ہے وہ سعودی اور خلیجی کہتے ہیں کشتا اگر وہ کہیں گے کہ تال نقشت نقشت کے مطلب ہے نخرج وجل ان کا کشتا یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا پینا لے کے چیزیں لے کے سلنڈر لے کے دیپ صحرا میں نکل جاتے ہیں گاڑیوں پہ وہ بڑے بڑے ویلز ہوتے ہیں اس کے ذریعے وہ صحرا میں بیٹھ کے تین چار راتیں گزاری اور پھر واپس آیا ذرا شہروں کے ہنگامے میں تو بڑا ہے نا ذرا ری کیا کہتے ہیں اس کو ریفریش ری اور ری, ری, ری چارج ہیں نہیں نہیں صحرا میں صحرا کی اپنا ایک بیوٹی ہے صحرا میں رات کی بھی ایک بیوٹی ہے دن کی اتنی نہیں ہے جتنی رات کی ہے ایک تو رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور پھر مطلب سکون بہت زیادہ ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہے کیونکہ حیوانات کی بہت قلت ہے وہاں صحرا میں بالکل ہدو ہے پیس ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس میں ہاں آسمان ہے زبردست قسم کا تو کچھ لوگوں کو جبال سے زیادہ صحرا پسند ہوتے ہیں احمد جاوید صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ پہاڑی علاقوں میں جو وہ چولستان سال ادھر اس کے صحرا میں تشریف لے جاتے تھے یعنی صحرہ میں کچھ دن بیٹھنے کے لیے سحرا میں جا کے بیٹھے اور وہاں پھر بتاتے ہیں لوگ کچھ ایسے کہ برقاعدہ کچھ اللہ کی طرف سے کرامات بھی نظر آتی تھے Hey? ہاں کرنے, کرنے کا موقع ملے ڈپریشن بہت خطرناک بھی ہو جاتا ہے اس میں تو سوسائڈل ٹینڈنسیز بھی ہوتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے اس میں وہ حد سے زیادہ نہ بڑھے اس حد تک وہ ڈپریشن نہیں ہے وہ ایک واقعی سر درد ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ डिप्रेशन का मतलब होता है ہوتا उसमें امید کی کرن نظر نہیں آتی اس میں صرف ڈارک سائیڈ نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو تو اگر آپ کو امید کی کرن بھی اور اپنی اصلاح کی فکر ہوئی تو ڈپریشن میں نہیں آ وہ ٹھیک بات ہے لیکن وہ سردردی ضرور ہے ہاں اس طرح ہونی بھی چاہیے جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں نا اس میں ڈپریشن اینگائٹی یہ سارا کچھ ہونا بہت فطری ہے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں لہذا سب سے زیادہ بیماریاں یہی ہیں جدید تہذیب کی اصل بیماریاں دماغی بیماریاں ہیں یعنی کہتے یہی یہ مجھے نہیں پتا ویسے کہیں پڑھا تھا کہ سب سے زیادہ جیسے امریکہ میں جن ڈاکٹروں کی سب سے زیادہ انکم ہے اور جن کے کلینک سب سے زیادہ ہیں وہ سائکٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ہیں یعنی سب سے زیادہ مسائل یہ ہی ہیں سب سے زیادہ سوسائڈز ہوتی ہیں اسکینڈونیبین کنٹریز میں سب سے زیادہ جہاں سب سے زیادہ وہ ہے اس کو سوسائڈ بیلٹ کہتے ہیں یہ اوپر سے شروع ہوتی ہے کیا سو... نام ہے اسکنڈنیبین کنٹریز ایسٹرن یورپ جو سب سے زیادہ وہ ہے نا خوشحال وہ بیلٹ ہے پھر اترتی جاپان یہاں سب سے زیادہ سوسائڈس یعنی جو سب سے زیادہ خوشحال سوشل ویلفیئر سب کچھ ہے وہاں سب سے زیادہ سوسائڈس ہے تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ انسان جہمان نہیں ہے صرف کھانا پینا چارہ ڈالتے رہو تو اس کی تسلی نہیں ہوتی ٹھیک ہے مقصد یہ ہاں وکٹر فرینکل صاحب جو تھے ان کی کتابیں پڑھے دونوں نے اچھی کتابیں ان کے دیکھیے سائیکولوجسٹ تھے ویانا کے جنہوں نے لوگو تھراپی کا آغاز کیا خیر وہ تو ہے تو ملن ظاہری بات ہے لیکن انہوں نے یعنی سب سے بڑا جیسے فرائڈ نے کہا نا کہ سب سے بڑی ارض جو ہے وہ پلیجر سیکنگ ہے یا کسی نے کہا پاور سیکنگ ہے یا جو بھی ہے انہوں نے کہا کہ اصل ارج انسان کے اندر سیکنگ آف میننگ ہے یعنی اور سب سے زیادہ اس کی اصل بیماری ہے وہ میننگ ہے سمجھ آ تو پھر وہ لوگو تھراپی کس طرح مین لیکن ان کے یہاں بھی وہ اصل میننگ تو وہ وقتی, وقتی کو گے ہر آدمی کا قصہ سغرا ایک ہوگا اس کو ایک میننگس لیکن کتاب اچھی ہے کہ کس طریقے کا واقع انسان کے اندر یہ بنیادی ارج کیسے ہیں سرچ فار میننگ یعنی سمجھ رہی ہے تو وہ اچھی ہے تو یہی ہاں اگر آپ بالکل نہلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو دنیا یہ ہے دنیا لائبن و لینتن و تفاخور بین کن آپس میں تفاخر آپس میں فخر کرنا اور فخر کر کے کثرت کس میں حاصل کرنا فخر اصل میں ہوتا ہے کسی شے کی کثرت کے ساتھ اصل میں یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں جب آپ تفاخر کرتے ہیں تو تفاخر کس پہ کرتے ہیں میرے پاس وہ شے جو آپ کے پاس نہیں ہے تو لہذا وہ شے میں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا جو آپ کے پاس نہیں ہے تو یہی تکاثر تکاثر میں بھی دو پارٹیز ہوتی ہیں اور تفاخر میں بھی اس میں بنیادی وصف کیا ہے تفاقر اور تقاصر میں اصل شے یہ ہے کہ اس میں انسان اپنی حقیقت دوسروں کے اعتبار سے دوسروں کے ریفرنس سے اپنی ماہیت طے کر رہا ہوتا ہے سواری اور یہ سب سے بڑی خرابی ہے اور یہ سب سے بڑی سردردی ہے یعنی آپ وہ ہونے چاہیے کہ جو اگر دنیا میں ایک آدمی بھی نہ ہو تو آپ پھر بھی وہی ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں یعنی آپ بند کمرے میں بھی وہی ہیں وہ آپ کی اصل حقیقت ہے اگر آپ طے یہ کریں گے میں وہ ہوں جو یہ نہیں ہے تو, تو آپ تو کوئی بھی نہیں ہے یہ تو ادھر ادھر سے مختلف رشتوں کے ذریعے مختلف تعلقات کے ذریعے انسان اپنی ماہیت طے کر رہا ہوتا ہے تو اپنی ماہیت اس نے نہیں پہچانی ہوتی اس کی ماہیت کچھ اور لوگ طے کر رہے ہیں میں मै, وہ ہوں جس کے پاس پیسہ نہیں اور یہ وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے یا باعث ورثہ ہے یا یہ وہ ہے یا یہ سمجھ آ رہی ہے تفاخر اور تکاثر کا مطلب یہ اور جب انسان اس طرح کرے گا تو کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا اور ہمیشہ سردردی میں رہتا ہے کیوں سردردی میں رہے گا کوئی نہ کوئی ہر وقت ایسا ہوگا جس کے پاس اس سے کچھ زیادہ ہوگا اور اس نے اپنے آپ کو پہچانا ہی دوسروں سے نسبت کے اعتبار سے تو کبھی بھی اسکول میں نہیں ہوگا تو تفاقر اور تقاصر کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنی حقیقت نہیں جانی اور ادھر ادھر لوگوں کو دیکھ کر ہی وہ طے کرتا رہا چیزوں کو اور, اور یہی کر رہے ہوتے ہیں میں وہ اور یہی بناتے ہیں خواب اسی طرح بناتے ہیں تم وہ بنو جو وہ ہے دس آدمی دیکھو وہ بن رہے ہیں تو تم کیوں نہیں بن رہے ہیں میں, میں وہ دس آدمی تو نہیں ہوں میں تو اپنا وجود ہوں میں کیوں وہ بنوں سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن بہرحال تو علامیہ فرمانے تفافر ہوتا ہے اور پھر تقاصر ہے تقاصر کس میں ہے تقاصر کیا ہے تقاصر ہے ایک دوسرے سے کسرت میں آگے بڑھنا ایک دوسرے سے کسرت میں آگے بڑھنا وہ کثرت کسی بھی شاید کی ہو سکتی ہے وہ آگے بتا دی فی الولاد مال و اولاد دنیا کا سمبل ہے المالو البن زینت ال حیاتِنیادین امن لا الحکم اموالم ولا اولاد عن ذکر اللہ تو فرمایا وہ تکاثر اور خصوصا اولاد میں تکاثر قبائلی زندگی کا تو بنیادی خاصہ ہے کیونکہ قبائل کی بنیاد جو ہے وہ اولاد پر ہوتی ہے جتنی زیادہ اولاد ہے اتنا زیادہ سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو یہ اس میں بھی انسان کس سے طے کر رہا ہے یہاں تک کہ اولاد کے ذریعے اپنی بقا کو جاری رکھنا بھی کسی اور سے اپنے کسی اور ریفرنس سے اپنے وجود کو طے کرنا ہے سمجھا لیے کہ نہیں یعنی اصل تو وجود وہ ہے جو آپ کی ذات میں ہے وہ اصل وجود کیا ہے وہ عبودیت کا ہے اگر کوئی بھی دنیا میں نہ ہوتا تب بھی میں آبدی ہوتا لیکن اگر مثال کے طور پہ دنیا میں سارے ہی امیر ہوتے اور غریب کا کوئی وجود نہ ہوتا یہ بالکل اکویلٹی ہوتی ہر اعتبار سے تو وہ تعارف کھو انسان کھو بیٹھتا سیدھی سی بات ہے تو وہ تعارف کہ جو کسی اور پر ڈپینڈنٹ ہے وہ انسان کا تعارف نہیں ہے بہرحال تو فرمائے فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيثٍ اور یہاں تک کہ دیندار فیملیز میں بھی ایسے ہی ہے جہاں تکاثر دنیا میں ہوگا یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کمپٹیشن ایج آف کمپٹیشن جہاں کمپٹیشن دنیا میں ہوگا چاہے وہ کمپنیز ہو چاہے وہ افراد ہو جو بھی ہو وہاں لازماً شاہنا بغضہ بغض تکبر حسد دوسرے کے نقصان پر خوشی یہ سب جذبات لازماً آئیں گے ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں تکاثر ہو اور یہ چیزیں نہ آئے سمجھ رہی ہے کہ نہیں لازماً ہوتا ہے ایسے اور یہ چاہے انسان مان رہا ہو یا نہ مان رہا ہو نظر آ رہا ہوتا ہے نظر آتی ہے یہ بات ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو اللہ کو متقض اور حتیٰ ضرتم المقاور دنیا میں تکاثر کی یہ بنیادی انٹرنسک صفت ہے جس سے دنیا میں تکاثر کبھی خالی نہیں ہو سکتا اور اگر یہ بات ذہن میں رکھیے بزرگوں نے بتائیے اگر آخرت میں تکاثر یعنی آخرت میں مسابقت کے نتیجے میں ہرس بکس اور عداوت تو وہ لازماً آخرت میں تکاثر نہیں ہے وہ آخرت کے پردے میں دنیا کا اصول سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی اگر دو اللہ والوں میں بوز عدابت حسد اپنے خیال میں جو اللہ والے دین داروں میں سمجھ آ رہی ہے اور وہ اپنے خیال میں دین دار دونوں ہی اللہ کی طرف جا رہے ہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں اور پھر بھی بوز اور عدابت ہے تو لازمن اس کا مطلب یہ ہے کہ آثرت کے پردے میں دنیا ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یہ جو حسرت محسوس ہوتا ہے کہ حسد حسر سے کہنے کہ کوئی بندہ جو ہے اس میں پوری زندگی گزاری ہاں اس کے پیچھے بھی دنیا ہے دنیا دنیا اس کے کے ہے کہ یہ شخص دنیا میں گناہوں میں مبتلا شخص کے بارے میں یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ لذتوں میں ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو گویا اس نے دنیا کی حقیقت اور خدا سے حقیقی تعلق کو نہیں پہچانا نہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں بات اس کے پیچھے بھی دنیا ہے یعنی اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے تو اسلن اس نے دنیا کی تعظیم کی حسد کس بات پہ ہوتا ہے امام غزالی علیہ الرحمٰ نے بڑی اچھی بات کی وہ کہتے ہیں حسد ہمیشہ معظم شے پر ہوگا جو آپ جو آپ کے ہم ہاں معظم ہے اگر مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں کنکریاں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں مجھے کنکریوں کی حاجت کوئی نہیں تو میں کبھی آپ سے حسد نہیں کروں گا کیونکہ میرے نزدیک کنکریوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں آپ کے پاس دس ہو یا ایک لاکھ ہو تو میں حسب نہیں کروں گا نہیں کروں گا نا حسد اسی شے پر کروں گا جس کی تعظیم میرے دل میں ہے ٹھیک ہے تو اگر اس پہ حسد ہو رہا ہے مثلا حسر کی خبر کی اس نے دنیا اتنی حاصل کی اور جنت میں جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ دنیا مؤظم ہے ان دی اینڈ دنیا کی محبت ہی سبب بنی ہے اس حسد کا سمجھا آ رہی تو یہ خاصیت ہے اور لہذا یہ آج کل یہ پہچانا نہیں جاتا اور یہ ہوتا ہے. یہ کہ ایک آدمی اپنی ذاتی زندگی میں نیک ہوتا ہے صدقہ اخراط کر رہا ہوتا ہے یہ وہ اپنی کاروباری زندگی میں وہ پورا سیکولر ہوتا ہے اس کے اندر تمام حسد بوز اور تکبر کے جذبات اور مسابقت اور یہ اور وہ وہ پورا ماڈل اس نے اختیار کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تقاصر ہے وہ ہے اور تقاصر کیا آخرت کے حصول میں جو دوڑ لگتی ہے جس کو مسابقت کا اس کو ابھی ہم آگے پڑھنے لگے ہیں سابقوں. اس میں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد ہوگی جس لیے کیوں دیکھیں کیا وجہ آپ سے پوچھا جائے کہ اگر مسابقت آخرت کے لیے ہو رہی ہے تو سب معاون ہیں ممد و معاون مسابقت دنیا کے لیے ہو رہی ہے تو سب ٹانگیں کھینچنے والے ہیں کہتے ہیں کارپوریٹ لیڈر ہوتا ہے اس کے نیچے نیچے لوگ ٹانگیں کھینچنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اوپر جا رہا ہے نیچے آیا, میں اوپر چڑھوں ٹھیک ہے کیوں اس کی وجہ کہتے ہیں دنیا محدود وجود ہے محدود کے لیے جب لوگ کوشش کریں گے بہت سے لوگ اور وہ سب کو ایک جیسا محدود وجود نہیں مل سکتا سب کو نہیں مل سکتا ایک جیسا تو یقیناً اس کے نتیجے میں مسابقت میں بوزر تکبر ہوگا خدا جو ہے اور آخرت جو ہے وہ وجود ہے سمجھا لیے گے لہذا وہ سب کو سب کچھ مل سکتا ہے سب کو سب کچھ مل سکتا ہے اور پھر چونکہ وہ خدا کی محبت کے تحت ہے تو اس میں نفسانی یا اسلم نفسانی جذبات ہے نا وہ یہ وہ وہ نہیں ہے یاد اللہ حسد الا فستین سے اللہ رب ہوتا وہ جو کے لفظ ہے سب رشک مراد ہے یعنی آخرت میں جو شخص مال خرچ کر رہا ہے اخرت کے لیے علم تو اس پر رشک ہو سکتا ہے اگر پھر حسد ہو رہا ہے حقیقی معنی میں حسد تو پھر دنیا انوال کا اس لیے کہ اس شخص نے یہ سمجھا کہ یہ جو علم پھیلا رہا ہے مسئلہ اس کی وجہ سے یہ مشہور ہو گیا ہے اور لوگ اس کے مطابق میں نہیں ہوا <laughs> پھر حسد ٹھیک ہے تو جہاں بھی دن... جہاں بھی حسد اور تکبر پیدا ہوگا وہاں چاہے ظاہراً آخرت نظر آ رہی ہو وہاں دنیا ہی ہوگا دنیا علماء سو میں ہوتا ہے آپس میں یہ علماء سو میں ہمیشہ آپس میں بغض تکبر عداوت اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا حاصل کرنی ہے دین کے نام پہ تو اب جس کے ہاتھ زیادہ چومے جا رہے ہیں دوسرے کے کم چومے جا رہے ہیں تو وہ ناراض ہوگا اگر دونوں واقعی اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ خوش ہوگا کہ لوگ اس کے پاس چلے گئے اور میری ذمہ داری ہوئی ختم اور میں اپنے اصل کام میں جو اللہ کے ساتھ دول لگا رہا اس میں مشغول ہوتا ہوں کیونکہ وہ جو فرض کفایا میرے اوپر آیا ہوا تھا وہ کفایت کسی اور نے کر دی سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو یہ اصول ہے تو و تکا و تک مالو اولاد میں تقاثر اب اس کی مثال کیا ہے کمس علی یہ جو کمس علی گیسن یہ خبر ہے ویسے آپ لوگ انحیات میں حیات و دنیا اس سمے انا کا اور, اور یہ ساری خبر تھی اور اس کے بعد کمس علی کے کی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ ہے حال حال کا کیا مطلب ہی مسلی غیث ٹھیک ہے یعنی دنیا کی زندگی کی مثال ہاں دنیا کی زندگی یہ ہے اس حال میں کہ وہ مانند ہے یا پھر یہ ہے خبر مبتدا محضوف کی وہ کیا ہوگا ہیا کمس علی گیسن ہی کمس علی گئی سن غیص کہتے ہیں بارش کو غیث کہتے ہیں بارش کو وہ بارش کہ جو مانگنے کے نتیجے میں حاصل ہوئی لوگی مانا اس کا ایک تو متر ہوتی ہے غیس اور مطر میں کیا فرق ہے متر تو آ گئی غیص آپ مانگتے لہذا اس کے لیے مانگنے کے لیے کیا हمجھے? وہی مد ہے غائن اور غائن یاسا. تو مطلب ہے کہ جو آپ نے مانگی اس کے نتیجے میں مدد گئی مدد کو کہتے ہیں گوس اور گئیس ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے دونوں میں مدد تو جو کسان بارش مانتا ہے ٹھیک ہے اپنی کھیتی کے لیے وہ گئیس ہوتی ہے تو یہاں کسانوں کا ذکر آ گیا کہ مسال یہ غی مانن بارش کے گئی کی صفت کیا ہے یہ پورا جملہ صفت ہے گئی سین آج بالکل فارا نبات نباتو کفار مقول بھی ہی ہے اچھی لگتی ہے نبات اس کی کفار کو اور کفار سے مراد یہاں وہ ہے کسان لیکن بھی آ سکتا تھا جیسے دوسری جگہ آیا کفار کیوں کا اسی وجہ سے کہ چونکہ دنیاوی زندگی کی مثال ہے تو لہذا اصلاً یہ مثال کافروں کے لیے ہی ہے کیونکہ وہ متاثر ہے دنیا دنیاوی زندگی سے سورہ بکرہ میں کیا کہا کافروں کے لیے مزین ہے دنیاوی زندگی اہل ایمان کے لیے مزین نہیں ہے یہ بھی معیار گویا جو اہل ایمان ہے وہ دنیا کی زندگی کی حقیقت دیکھے گا تو بہرحال تو یہاں ہے تو کفار سے مراد کسان لیکن لفظ کفار ہی کو زار یا ذرا یا فلاح کی جگہ کیوں استعمال کیا اشارہ تن کہ دنیاوی زندگی کی بہار بھی بھاتی ہے کفار کو سم یجو اچھا ہم نے یہیج کا وہاں پڑھا ہے ابھی پچھلے دنوں حاج یہ جن وہ ہی تو وہاں انہوں نے تین معنی بتائے تھے یبوسا اسفرہ یا حرکت آ جانا جوبن پہ آنا علماء نے کہا یہاں زیادہ قبی معنی جوبن پہ آئی شروع میں نبات نکلتی ہے پھر اپنے عروج پر آتی ہے سم یجو پھر وہ زد پڑتی ہے فتح راہو مسفرن کیونکہ وہاں یہ مانا اس میں مسفر نہیں آیا تھا اس کے بعد ڈائریکٹ ہوتا آ گیا تھا تو یہاں یجو کے بعد کیا آ رہا ہے مسفرن تو حیجان کے اندر اسفرار کے سوا کچھ مانا لے لیا گیا وہ کیا سارا يثورو. سارا يثورو مطلب ہے سارا یسورو سارا یسورو کا مطلب بالکل ابھرنا کھڑا ہو جانا یعنی قوم اعلی ہی ہیجان بھی हی جان ہائی جان فعلان کے وزن پہ وہ بھی یہی حجان کا مطلب سارا یسور سورا ہے یعنی فلاں جو ہے وہ اچانک جوش میں آ گیا سارا یسور مطلب میں انقلابی آدمی جو جس کو ہم اردو میں انقلابی کہتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کی سوار ٹھیک ہے جس لیکن وہ ہر وسر کر دوں گا یوں کر دوں گا یوں کہ جوش میں زیادہ آیا ہوا سوار ہے وہ یا تو جس کو ہم انقلاب کہتے ہیں اردو میں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں سورا سنا ہوگا نا سورت فرنسا سورت ال ایران سورت ایران تو ریولوشن جس کو انگلش میں کہتے ہیں اس کو اردو میں انقلاب انقلاب عربی میں لب القلاب عربی کا ہے لیکن وہاں استعمال نہیں ہوتا وہاں کیا استعمال ہوتا ہے صورا سورت العوام مزد الحق تو صورا کے اندر مفہوم کیا ہے جوش میں آ کر ابھر کے سڑکوں پہ نکل آنا اور کچھ کرنے کی خواہش ہونا تحرک الجماعات الحرکیہ اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں الجماعات الحرکیہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں تحریکات تحریکات ٹھیک ہے تحریکات عطا ہوتا وہ کہتے ہیں حرکت میں رہو اور وقت جسم کو حرکت میں رکھو ہاں <rooms throughulation> uh اس لیے کہ پہلے ف... دیکھے نا اصل میں کیا ہے نبات اس کی کافروں کو اچھی لگی نبات کیا ہے پانی آتے جو چھوٹی سے کمپل نکل آئی اب اس کومپل کے مراحل بیان کرنے تو وہ مستقبل میں بیان ہو گئے سمجھ رہی سمہ یعنی وہ کوپل جو کنبات نکل کے اچھی لگی تھی کافروں کو پھر کیا ہوتی ہے وہ پھر وہ کوپل ہی رہتی ہے نہیں سمہ یہی جو پھر وہ جوان ہو جاتی ہے پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ زہر پڑ گئی ہے پھر وہ ہو جاتی ہے حتامہ ٹھیک ہے وہ ترجمہ حال میں ہی کر رہے ہیں اس کو ذرا فہم کو دیکھے نا اسمان سے بارش اتر گئی اج اول کفارہ نبات کفار کو اس کی نبات اچھی لگی کہ بھئی نکل ائے اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ نبات اب جو ماضی میں جیسے اپ بھی یہ کہیں گے نا مثال کے طور پہ یوں کہیں زحب محمود الی کراچی ٹھیک ہے اس کے بعد اپ کہیں گزارے کا سیگا بیان کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپ تصویر الحال کر رہے ہیں تصویر الحال گویا کہ اب میں اسے دیکھ رہا ہوں سمید ہے وہ من کراچی ال مکران کوسٹل ہائی وے اگر ماضی کی مظاہرے میں بیان کریں تو گویا تصویر, تصویر الحال کا کیا مطلب ہوتا ہے گویا آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے ہوتے ہوئے اس کو سمجھ آ رہی ہے نہیں یہ بات تو یہ اس میں ہوتا ہے باقی بات یہ ہے پھر اس کے بعد اگر ماضی کا ایونٹ بیان کر کے اس کا مستقبل میں کچھ بیان ہو تو پھر بھی اسی طرح ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ کہیں میں ہوتا فلان جگہ پہ تو یہ کرتا یہ سب ماضی کا بیان ہے تو مظاہرے آئے کیسے کہیں گے اس کو مثال کے طور پہ آپ کہیں میں لوگ اگر مثال کے طور پہ میں اگر کل حاضر ہوتا تو یہ کام تو میں کتاب پڑھتا چلیں جو بھی ہے کیسے ان جو ہے نا وہ لازم مستقبل کے لیے آتا ہے ہے ایک اسلوب ذہن میں رکھیے گا کہنا کے بعد سین اور پھر مزارے یہ اسلوب کیا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے میں یہ کرتا کیا نہیں ہے کہ میں یہ کام کرتا بس یہ ہو گیا کن تو سا کن تو ابھی من علی مثلاً کن تو سا ازہب میں جاتا میں کیا کرتا اب آپ کہہ رہے میں جاتا میں پہلے آپ اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں ماضی میں پھر ماضی میں رکھ کے اپنے مستقبل میں دیکھتے ہیں کن تو یہ اس طرح کی ماضی تمنائی بھی نہیں ہے یہ بس بتایا جا رہا ہے کہ میں یہ کام کرتا میں تمنا نہیں ہے اس میں لو لب... تمنا بھی ضروری نہیں ہے بس میں کرتا ٹھیک ہے ترکیب یاد کر لیں تو صاف تو ہاں تم نے نہیں کیا میں کر لیتا لو مکان ہے کن تو صاف آس طرح کہہ لیں اچھا باللہ من الشیطان الرجیم بس یہاں ایک بات جو ہے نا جو شاید امام راضی علیہ رحمان نے بیان کی ہے وہ غور کرنے کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کفار کفا نباتو میں اس کے بعد ایک مرحلے کے لیے آیا سما اس کے بعد آیا فا اس کے بعد پھر سما سمجھ آ رہی ہے یعنی یہ غور کرنے کی بات ہے نا آج کفار الفار و نباتو فیا ہیجو نہیں کہا سما یا ہیجو سما تراہ مسور کا فتر مسور پھر یہ نہیں کہا کہ فون ہوتا مما یا کن ہوتا ہے تو فرق ہے نا سما میں اور فا میں کیا فرق ہوتا ہے سما اور فا دونوں لکھ تعتیب ہیں لیکن فا میں سما میں کیا ہوتا ہے ہاں تراخی ہوتی ہے تھوڑا سا وقت ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو آج بلکا اور کیونکہ انہوں نے دنیاوی زندگی کے مرحل کے اعتبار سے امام صاحب راضی نے بیان کیا نا کہ جب نبات نکلتی ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے سمجھا آ رہی ہے اس کے والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے تو ان کو خواہش ہوتی ہے بڑا ہو جلدی جلدی اوپر یہ ہو ٹھیک ہے بہت سلو موشن میں وہ چل رہا ہوتا ہے ایک مہینہ گزرا دو مہینے گزرے تین مہینے آہستہ آہستہ آہستہ پندرہ بیس سال میں پچیس سال میں وہ پہنچے گا ایسے ہی تو گویا کیا ہے سوم یہی جو جوبن پر آتے آتے ٹائم لگاتا ہے وہ سوم یہی جو لیکن جس دن جوبن پر آتا ہے اب اس کی زندگی شروع ہوئی ہے تو بس اسے پھر اچانک ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے فتح رہ بس یعنی یہاں فا یہ نہیں ہے کہ جوانی فوراً بڑھاپے میں بدلتی ہے جوانی میں احساس نہیں ہوتا کہ کب بڑھاپا آ اور جوانی فوری گزر جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے بڑھاپا میں پھر وقت آہستہ آہستہ نفسیاتی اعتبار سے بھی آہستہ آہستہ گزرنا شروع ہو جاتا ہے سمجھا لیے سوما ختامہ ہوتے ہوتے پھر ٹائم لگتا ہے سوما یقون و تو یہ جو بیچ کا مرحلہ ہے نا جوانی سے شفٹنگ uh, ٹورڈس جو بڑھاپا ہے وہ جیسے یہ پلک جھپکتے میں ختم ہو گیا طے ہو گیا تو یہ ہے سمجھا رہی ہے مسئلہ غریصن آ جب کیونکہ جوانی میں ناز بڑا ہوتا ہے اپنے قوتوں پر اور یہ سارا کچھ اور سب جو ہے وہ اچانک پلک جھپکتے میں گزر جاتا ہے اور انسان بوڑھا ہو جاتا ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو فرمایا پھر بوڑھے ہوتے ہوتے کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے سما یا جی؟ اور آگے فرمایا وفیل آخرت کے بعد میں جمع نہیں کیا جا رہا اداب شدید کسی اور کے لیے مغفرت کسی اور کے لیے وفیل آخرت او مغفرت لیکن دونوں کا وجود تو ہے نا دونوں کا وجود تو ہے نا تو لہذا باؤ سے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ دونوں کا وجود ایک کے حق میں ہے یعنی بعد الشداری اکبر غرور یہ بھی کس کا اسلوب ہوتا ہے حسر کا نفی اور اس بات کہ زندگی دنیا کی نہیں ہے مگر مطا الغرور مگر مطاء الغرور اللہ کے بعد جو آتا ہے نا جس طرح انما ان میں انما ان کے جو مؤخر ہوتا ہے وہ معصور علیہ میں بھی ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ پر حسر ہے بندگی کات کا تو فرمایا متا الغرور پر حسر ہے دنیا زندگی کا یعنی متا الغرور دنیا کے سوا کوئی نہیں ہے اصل متا الغرور دنیا ہے ٹھیک ہے دھوکا یعنی پیچھے اصل میں بتایا یہ کہ انسان لا وہ لائی میں پڑھ کر حقیقت سے غافل ہے اور کھیتی کٹنے والی ہے اور وہ دھوکے میں تو عمل حیات و دنیا اللہ متعلغ غرور اور اگلی آیت کا ربط آپ کو بالکل واضح طور پر سمجھ آ رہا ہوگا کہ جب یہ کہہ دیا کہ دنیاوی زندگی قابل مسابقت نہیں ہے لیکن انسان کے اندر مسابقت کا جذبہ پھر بھی رکھا گیا تو مسابقت کہاں استعمال ہوگی تو کمپٹیشن ہے انسانوں میں بلکہ الى کہا ہوا مجال المسابقتی یہ ڈومین ہے مسابقت کی تو سابقو ٹھیک ہے یہ رقط ہے بالکل واضح اور اس مسابقت میں نہ شاہنا ہے نہ بغضا ہے نہ وہ تدابر ہے نہ حسد ہے کچھ بھی نہیں ہے حضرت عمر کے سامنے جب وہ کسرہ کے خزانے پیش کیے گئے جو انہوں نے سوراخ ابن مالک کو پھیلائے وہ ہے نا مشہور واقعہ اگرچہ سلط ضعیف ہے سراق ابن ممالک والے واقعے کی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اتنی چمک تھی مزل نوی میں رکھا رات کو پہنچا وہ مال غنیمت صبح جب سورج کی روشنیوں پڑی تو ایسی چمک تو حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں کی یہ تو بڑی خوشی بات ہے کس طرح کے خزانے اگے انہوں نے کہا جس قوم پر اس طرح کے خزانے کھلتے ہیں ما تفتح علی, ال... علی یا ما یفتح علی ای قوم مثل هذه الخزائن الا دبت رنگ کر انا شروع ہو جاتی الا دبت الیہم الشحناء سعید نمبر کہتے اس لیے بول رہا مال کھل گیا ہے تو اب دیکھنا کیا ہوگا فتح کما تنا فتح اقشا علیہ علیہ فکر و فاقہ کا اندیشہ نہیں ہے ان مختصمون صد اللہ رب شاحلی صدری و ایسلی امری وحل قوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم انك ميت اي انك ستموت يا ايها النبي وانهم ميتون اي انهم سيموتون لماذا قلت سيموتون لان هناك فرقا بين ميت وميت باللغه الميت من مات بالفعل من مات بالفعل والميت وهذا خطأ شائع في اللغة أكثر الناس يقولون للذي مات ميت إيش يقولون ميت فالعكي ميت لا من حيث اللغة إنه خطأ لماذا؟ لأن الميت هو الحي الآن ولكنه سيموت في المستقبل وأما الميت, الميت فقد مات الآن الرجل الذي قد مات يقال له ميت والرجل او المرأة التي ستموت يقال لها ويقال له ایش میت فإنك میت معناه إنك حی يا رسول الله الان ولكنك ستذوق الموت كما إنهم سيذوقون علیسا كذلك هذا هو المعنى إنك میت وإنهم میتون ثم إنكم يوم القیامة عند ربكم تختصمون, تختصمون عند ربكم في الأمور وفيما بينكم فسيختصم المستضعفون مع المستكبرين وسيختصم أو يخاصم كل نفس عن نفسه أليس كذلك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وكذلك الأقوام التي كذبت الرسل سيخاصمون الرسل والامته امه محمد صلى الله عليه وسلم سيشهد او ستشهد للرسل انهم بلغوا الامانه التي اؤتمنوا بها اليس كذلك هذا بالمعنى ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثول للكافرين فهناك حالتان الحالة الأولى أن يكذب الإنسان ويفتري على الله سبحانه وتعالى هذه الحالة إذا ما جاء إليه الرسول فهو ظلم ولكنه ليس ظلما كبيرا بأنه حتى الآن لم يعرف الحق ولكن إذا جاء إليه الحق وكذب بالصدق ثم بدأ يفتري على الله سبحانه وتعالى فليس أحد أظلم منه الذي كذب بالصدق وكذلك كذب على الله كذلك فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثول للكافرين أي مثول لمثل هؤلاء كافرين والذي جاء بالصدق وصدق به جاء بالصدق من هو الذي جاء بالصدق الرسول صلوات الله وسلامه عليه والذي صدق به هو نفس الرسول هذا هو الرأي الصحيح بل نقول الرأي الأصح لأن هناك رأي آخر هو أيضا رأي صحيح ولكن فيه انتشار الضمير أو انتشار الظماعر كما يقول أهل البلاغة كيف؟ كثير من الناس فسروا هذه الآية من أئمة المفسرين ومن أعلماء أهل السنة أن الجزء الأول من الآية للنبي صلى الله عليه وسلم والجزء الآخر لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كيف والذي جاء بالصدق هو الرسول الذي جاء بالصدق من عند الله والذي صدق به أول من صدق به من هو سيدنا أبو بكر الصديق فالمراد بصدق به ليس هو نفس الرجل الذي جاء بالصدق بل هو رجل آخر وهو سيدنا أبو بكر الصدق ولماذا قلنا أن أهل البلاغة يقولون إن في هذا الرأي انتشار الظمائر انتشار الظمائر لأنه هناما قال والذي جاء بالصدق وصدق به فليس هناك مرجع للضمير المستطر في صدق إلا إلى الفعل أليس كذلك والذي جاء هناك ضمير مستطر وهذا ضمير المستطر يعود إلى الصلاة إلى الموصول أليس كذلك فالذي جاء بالصدق هو الذي صدق به نفهمون هذا الشيء ولا لا ولكن قد نقول أن المراد به من سيدنا أبو بكر الصدق أولئك هم المتقون شفتم والذي جاء بالصدق وصدقوا به اولئك اولئك فمعناته يعني فمعناه ان هناك اكثر من واحد في هذه الايه اولئك هم المتقون كل من جاء وكل من صدق بهذا الصدق فكل هؤلاء الناس من المتقين وليس كذلك والله ممكن ممكن هذا كمان يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المححسنين يكفر الله عنهم أسوى الذي عمله ويجزهم أجرهم بأحسن الذي كان يعملون بأحسن الذي كان يعملون أما الحسن الذي عمله فلا يزون به تفهمون الإشكال لأن بعض الأولما أورض هذا الااشكال الإشكال وال الله سبحانه وتعاقال ويجهم أجرهم بحسن الذي كان يعملون فالأعمال الحسنة التي كانوا يعملون بها سيجزون بها أما الأعمال غير الحسنة في درجة الحسن وليس في درجة الأحسن فماذا سيحدث لها؟ فقال العلماء المعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا كان هناك أعمال حسنة فالله سيجزي عليها باعتبارها الأعمال الحسنة في درجة الأحسن فالذي عمل الأحسن و عامل الحسن فالله سيجزيه على كل عمله بالجزاء الاحسن اليس <سؤال> <سؤال> كذلك هذا هو سيجزيهم ايش لا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون فكل اعمالهم ستصير احسن اولئك الذين يبدل اليك يبدل الله سيئاتهم حسنات فإذا كان الله قادرا على ان يبدل السيئات الحسنات فهو على ان يبدل الاعمال الحسنه الى الاحسن أليس, كذلك؟ اليس الله بكاف عبده بلا الله كاف عبدا ويخوفونك بالذين من دون اذا كان الله يكفي عباده فكيف هم يا رسول يا رسول الله بالالهه من دون فالله يكفي عبده كما جاء في الحديث اللهم اللهم اكفنا بما شئت اللهم اكفنا بما شئت هذا الدواء النبي صلى الله عليه وسلم دعا به لما لحقه صراقه الملوك فابو بكر الصديق كان يلتفت إلى الوراء وكان يقول لحقنا الطلب لحقنا الطلب هل جاء أحد يريد أن يقتل الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت كان هادئا لا يلتفت الى الوراء وسيدنا ابو بكر كان يلتفت كثيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله لماذا أنت تبكي ولماذا أنت تخاف فقال لا أنا لا أبكي على نفسي ولا أخاف على نفسي إنما أبكي عليك يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم حينها دعا اللهم اكفنا بما شئت فغاست أو ساخت قدم الفرس في الرمل عليك ذلك فاليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دوني ومن يضلل الله فما له منها نعم ان ذا بكم تفتسمون عليهم الحجه حجه بانك بلغت وهم يعذرون بالاباطيل والادعاءات الكاذبه تندى الا لل ح ومقام لهم اليس الله بكافن عبد اي الله تعالى كاف النبيه صلى الله عليه وسلم شر من عاداه من الكافرين ادخلت فيه همزه الانكار على كلمه النفي فافاد اثبات النفي النفي النفي اثبات اليس الله بكاف نعم الله بكاف الله كاف عبد ويفضفونك بالذين من دوني اي بالاوثان التي تتخذوا اوثان التي اتخذوها اليا وقد روى ان قريش قالت له صلى الله عليه وسلم لا عن شتم الهتنا او بيصيبنك منها خبل خبل جنون فنزلت الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام وَلَئِنْ من خلق السماوات السَّمَاوَاتِ لا لَيَقُولُنَّ الله الإمام الغزالي والإمام الرازي وغيرهم من آئمة أهل السنة والجماعة فصروا مثل هذه الآيات أنه لم يكن هناك سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين أي لم يرد إلينا أي رواية التي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المشركين من ربكم؟ ومن خلق السماوات والارض هل هناك روايه لا توجد مثل هذه الرواية ففمعنى هذا الكلام ان سالتم اذا سالتم لا ان سالتم اي ان سالتم من خلق السماوات والارض فهم لا يقدرون أن يقولوا أن خالق هذه السماوات والأرض هي معبوداتنا لا يستطيعون أن يقولوا فيزطرون إلى الإقرار بخالقية الله سبحانه وتعالى وربوبيته ولكن ليس معنى الآية أنهم يعتقدون بهذا الشيء تفهمون هذا الكلام ولا لا؟ هذا كلام دقيق جدا تحل به الإشكالات الكثيرة في الأقائد الإشكالات التي أثارها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان ان المشركين كانوا يعتقدون بتوحيد الربوبيه ايمانا تاما ولكنهم كانوا ينكرون التوحيد بالالهيه اليس كذلك فهو يستدل بمثل هذه الايات ولا ان سالتهم اي ان سالتهم فهم يقرون بربوبيته اليس ليس معنى انهم ولا ان ولا ان هل سال النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ولكن ان سالتهم فما عندهم أي جواب كمثل, كمثل, يعني كمثل قولنا للملحدين مثلا إذا قل إذا سألت الملحدة إذا سألت أو إن سألت الملحدة من تلتجع إليه في الشدائد الشدائر ليقولن الله مثلا أي إذا قلت له إذا جاءتك مصيبة أو أصابتك مصيبة فأنت تلتجع إلى من؟ او في كثير من الأحوال هو سيلتجي الى الله سبحانه وتعالى اليس كذلك ومثل هذا ومثل هذا الاسلوب لا يستدل به على أن الملحد يؤمن بالله على ان الملحد يؤمن بالله سبحانه وتعالى بل هو مزطر أن يلجئ إلى الله مضطر أن يلجئ إلى الله اذا فقد الأسباب كلها فكذلك هؤلاء الناس لا يستطيعون أن يفسروا هذا الكون إلا بوجود الخالق والرب كذلك؟ فعلينا ان نفهم هذه الآية على هذا المنوال والله اعلم ولكن اذا قلتم هل كانوا يعتقدون بخالقیتا نعم كانوا يعتقدون ولكن هذا الاعتقاد لم يكن اعتقادا تاما ولا كاملا لان مثل هذا الاعتقاد يستلزم عبادة الله سبحانه وتعالى كذلك؟ فإذا لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى أو عبدوا معه آلهة غيره فمعناه أن الإيمان أو إيمانهم بالربوبية والخالقية ليست على حقيقتها أو ليس على حقيقتي فهمتم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن شفت إن أرادين إذا أرادني الله سبحانه وتعالى أن يمسني بضر هل هذه الآلهة تستطيع أن تكشف هذا الظر؟ لا تستطيع هل هن كاشفات ضر؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده فهو المتصرف الوحيد في هذا الكون فهو المتصرف الوحيد في هذا الكون حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون حسبي الله اي يكفينا الله سبحانه وتعالى نفس المعنى الذي قاله اليس الله بكاف العبده فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع هذه الايه فامر بان يقول كمان ايضا حسبي الله حسبي الله عليه يتوكل ال متوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على حالتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم أي تربصوا وانتظروا فإن العاقبة ستظهر عن قريب إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس هذه الصورة جميلة جدا صورة الزمر فيها جمال وفيها رونق وعليها بهجة فمن اهتدا فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكیل بحیث تستطيع تجبرهم على الإيمان اللہ یتوفى الانفس حینا موتها والتي لم تمت في منامها في بعض الاحيان اللہ ینسب فعل التوفی الى ذاته وفي بعض الاحيان ینسب الى الملائكة علیسك ذلك توفته رسولنا فاعرفنا ان كل الافعال التي تحدث في الكون تكون من بإرادة الله ومن فعله عليه كذلك فالله هو المتوفى وهذا الملك الذي يأتي ليستوفي الروح من الجسد ما هو إلا ستار لقدرة الله سبحانه وتعالى الله يتوفى نعم يا شيخ افترض ما تذرون من دون الله اي الاصنام التي تعبدونها من تعالى حسبي الله كافيا كافيه كافي ٹھیک ہے کافی اسم کی نسبت یا اس کی اس کی طرف ہے كافيه في جميع دو ياء کیوں اگے ہیں لماذا است جمعت يا ان ايش الياء الاول لكافي والثاني في جميع من اصابه الخير و دفع الشر وا على م كانتكم على حالكم من العدادة الذي تكن بهها صل مكة المكان المخصوص استيرة للحالة التي عليها الإنسان استعاة استعارة المخصوص استعارة المخصوص للمحقولول لأن لأن المكان في الحقيقة يستعملون المخصسوص المكان المخصوص استستريرة للحالة او تكم وط أو, او او المنااء المكان هنا التب تمکنكم واستطاعتكم وقدرتكم والأمر للتہديد من يأتيه مفعول تعلمون بمعنى تعرفونه مم. يخزيه يضله ويبینه ويحل عليه عذاب مقيم ان ينزل به عذاب دائم الله یتبفل انفس ای یقبض الارواح حین الموت وحین النوم بان یقتع تعلقها بالاجسام تعلق التصرف ظاهرا وباطنا في الموت وظاهرا فقط في النوم ای هو يقول اللہ سبحانه وتعالی یقتعو هذا التعلق الذي بين روح والجسد ظاهرا وباطنا عند الموت واما في حالة النوم فقط ظاهرا ولكن هناك آراء كثيرة في هذه المسألة بعض العلماء ذهبوا أن للإنسان روحين أن للإنسان روحين روح التي تخرج وقت النوم وروح أخرى التي تخرج وقت الموت والتوفي الذي يكون حالة الذين قالوا إن له روح واحدة قالوا التوفي الذي يكون في حالة النوم لا يكون توفيا كاملا بحيث يبقى بين الروح والجسد نوع تعلق أليس كذلك وهناك رأي آخر الذين قالوا حتى الموت حتى الموت حينما يأتي يبقى هناك تعلق ولو كان ضعيف جدا بين الروح والجسد بحيث ان الجسد أيضا يتألم بتألم الروح لأن مذهب أهل الصنة أن عذاب القبر على الروح والجسد على روحي اكثر علماء السنه ذهبوا إلى أن عذاب القبر على الروح والجسد فمعناه ان تعلقا ما قد بقي بين الروح والجسد حتى بعد الموت حتى بعد الموت فنحن لا نعرف حقيقه الروح لان الله لم ينزل علينا علمها فیم سکھوں فهمس كلذي قضى عليه الموت اي لا يردها الى البدن ويخر الاخرى الى بدنها عند اليقظه الى اجل مسمى وهو الوقت المحدود للموت ومن قدر على ذلك قدر الامر حاله على المس اي الذي ندعو به وقت النوم بسمك ربي وضعت جنبي وبك ان امسكت نفسي نفس شيء ان امس نفسي فاغفر لها إن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين هذا من أذية النبي صلى الله عليه وسلم كأنه استنبط كأنه لا نقول استنبطا بل نزل عليه وحيا ولكن كأنه استنبط هذا الدعا من هذه الآية نكتفي بهذا القدر سکتا ہے وہ لوگ جو گزر گئے جن کی بات ہو رہی ہے بعد ہی میں رہ گئے ہاں یہ بھی مطلب ہے کہ اکثر لوگ ان میں سے گزر چکے لیکن سابقون میں اصل میں متعلق جیسے دوسری جگہ فرمایا نا اولا کا اولا ای کا یوسار اون فلخی رات یہ سابق اور جیسے سابقو علا مغفرت من رب کو تو اس سے وہ لوگ جنہوں نے سبقت لی لے لی, لی ہے وہ کون ہے وہ سابق ہے امجد صاحب نہیں پڑھتے عربی امجد صاحب تنگ ہے